صلی الرحمن ورحمۃ الحمد صلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ نور واشا و اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامین برادران گرامی خوران سب کو شمہ سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دف کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر پانچ سو اکاون پانچ سو اکیانوے نائنٹی ون دو سو ہے پانچ سو اکانوے جو ہے شروع سے لے کر دعوت شریف کے ابھی تک کے تعداد ہے اور دو سو تینتیس اوراد فتح کے درست کی, کی توجیہات میں ہیں تشریح میں تفسیر میں تو اس میں ہمارے سلسلے بعد جو ہے اصما الحسنام ہے اور میں اصمان الحسنہ میں سے اس میں مقدس یا, میں، یا قدوس کی توجیہات میں کی، یا قدوس کے ہم اس سلسلے میں کہ یا قدوس کے فیو برکات کے عنوان سے تو اس میں سے جو ہے پچھلے درس میں جو ہے پانچ سو نوے میں آپ کو یعق الدوس کے جو ہے چھ فیض برکات جو کتابوں سے بندہ کے تعلق تک پہنچایا ہوں ابھی ساتواں جو ہے فیوز فیض برکت کے نمایاں سے یہ اس میں مقدس یاقدوس کی تو اس سلسلے میں جو ہے تاویزات کی کتابوں میں فرماتے ہیں ساتواں فیض جو ہے یہ ہے کہ اگر واسطے پناہ حاصل ہونے کے دشمنوں سے ہاں دشمن سے کوئی دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس سے پناہ حاصل ہونے کے دشمنوں سے ہاں جی دشمنوں سے جو ہے پناہ ملنے کے لیے اور دشمنوں کے خوف سے بھاگتے بھاگنے کے بھاگنے بھاگنے کے وقت جو ہے ہاں دشمنوں سے جو ہے وقت بھاگنے کے پرانا پلا پرانا اردو علم کتابوں سے میں نے سب ڈ سم نقل کی وجہ سے جس کا دل ہو سکے پڑھیں یہ اس میں یقوس یعنی جب دشمن کے آپ کو خوف ہو اور آپ دشمن سے بکریں اس سے بچنا چاہتے ہیں تو جو ہے آپ جس کا دل جو ہے ہو سکے آپ اس کو پڑھیں آپ کو امن پاوے تو آپ کا امن ملے گا جی آپ اس, اس مقدس کو کثرت سے پڑھیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ امن دے گا دشمن آپ تک نہیں پہنچے گا اگر مسافر جو ہے اس کے علاوہ راہ میں مداوع مت کرے ایک مسافر سفر کر رہے ہیں خصاصاً پہلے زمانے میں سفر زیادہ خوب نہ ہوتا تھا ڈاکے کا ان جنوروں کا ترندوں کا حملے کا لحاظ سے تو اگر مسافر راہ میں مداوع مت کرے جب سفر کر رہے ہیں تو اس وقت کثرت اس مقدس اسم کی تلاوت کرتے رہیں اس کو دل میں پڑھتے رہیں دل زبان پہ تو کبھی ماندہ نہ ہو تو کبھی بھی جو ہے وہ ساتھیوں سے سفر بھی راستے میں نہیں رہے گا پیچھے نہیں رہے گا اور راستے میں اور عاجز نہ اور راستے میں کوئی بیماری ہو کے کوئی مشکلات ہو کے پریشانی ہو کے وہ سفر سے عزیز نہیں ہوگا اور وہ ساتھ سلامتی کے ساتھ جو ہے اپنے منزل محصود تک پہنچے گا تو یہ فضلت جو ہے اس میں کوئی کہ دو فضلت ہے ایک تو دشمن سے باغتے وقت خوف خطرے کے بعد دشمن پیشے پڑا ہے اس سسم کو جس جتنا کثرت سے پڑھیں گے آپ کو عمل ملے گا دوسری جو ہے اگر مسافر جو ہے راستے میں جب سفر میں اس مقدس کو خواہ بائی ایئر ہے خواہ زمینی ہے خواہ خواہ گاڑیوں میں ہے اس مقدس کو کثرت سے پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ راستے میں کسی قسم کی پریشانی مشکلات ہوئے بغیر آپ کو منزل منصب تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اور پہنچنے کا ذریعہ وصلہ بنے گا یہ مقدس اسم تو یہ حضیلت دونوں حضلت جو ہے کتاب حرض سلیمانی جو تعویزات کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر ایک سو پہ اٹھویں خصوصیت جو ہے امام علی رضا علیہ السلام سے ہیں روی الامام انیل امام علی نے مُنہ سرزا علیہ السلام امام علیہ رضا علیہ السلام سے بات ہے کل من یغر کل یوم بے وقت ضوال حاضل اسما فن یسفو و یامن من شر نفس وسابس شیطان جمام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کل من یغرو جو بھی شخص جو کئی اس اس مقدس کو کل یومن ہر روز بے وقت زوال زوال کے وقت زور کے ٹائم پہ زوال شرح زوال ہونے کے وقت اس اس و اس میں سے مقدس کو مقدس کو پڑھیں تو کیا ہوگا تو قلب ہو یس سا ہو تو, تو اس کا دل ثبا پائے گا اس کے دل صاف ستھرا ہوگا دل کو جلا ملے گا اور یا من و منشارِ اور نفس کے شر سے کہ نہ نفس اللہ مارو تم سوئے انسان کا نفس تم سے برائی کا حکم کرتا ہے تو نفس کے شر سے وا وصابث شیطان اور شیطان کے وسوسوں سے کہ شیطان میں ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے ہاں جی تو اس سے انسان بچے رہیں گے تب یہ جو ہے حسن کتاب اکثر دعوت عربی ہے اس کی صفحہ نمبر تین سو چار پہ ہے اس کا ترجمہ بندہ قرین نے آپ کو کہ حوصلہ کیا دوبارہ کروں تو امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہیں ہر وہ شخص جو روزانہ زوال کے وقت اس اسم مقدس کو پڑھتا رہے تو اس کے دل کو جو ہے صبح ملے گا اور وہ شر شیطان و اور وساوس شیطان سے امن میں رہے گا نوا جو ہے خصوصیت اس اسم مقدس کا یہ ہے کہ یہ بھی ممرض علیہ السلام سے جو ہے نقل ہوا ہے اس کتاب ایک سرد میں اس اسم کے خواص میں سے کہ یہ ہے کہ جو شخص اس اسم مقدس کو اس کے عدد کے مطابق یعنی ایک سو اس کی عدد ایک سو ستر, ستر پہلے کا عادت تو جو شاید جو اس اسم کو اس کے عدد کے مطابق یعنی ایک سو ستر مرتبہ روزانہ پڑھا کرے ہاں جی یعنی روزانہ اس مقدس کو ستر مرتبہ پڑھا کرے تو سائے ہیبت بت یعنی رو کو دبدبا والا اور مقبول حلائق ہوں گے اور لوگوں کے نزدیک بڑا مشہور مقبول ہوگا جو شادی اس رسم کو ہاں جی یعنی اس کی عداد کیوں تک سو ستر میں طبع روزانہ پڑھا کرے تو صاحب ہیبت یعنی نروب و شان و شوکت والا اور مقبول اخلاق ہوں گے لوگوں کے نزدیک بڑی شہرت ہوگی لوگ اس کو پسند کریں گے اس کی باتیں سنیں گے یہ خصوصیت بھی کتاب ایک سیرد کے سو نمبر تین سو پانچ پہ ہے پہلے والا تین سو چار پہ تھا یہ تین سو پانچ پہ ہے خصوصیت اور جو شخص اس مقدس کو یہ سب امام رضا علیہ السلام سے نقل کے اس کتاب میں یہ بھی اس کتاب میں اس دعوت میں اور جو شہز اس اس مقدس کو چاندی کے انگوٹھی پر لکھیں چاندی کا ہو اس انگوٹھی پر اس کی جو ہے جو نگنہ ہوگا اس پر لکھیں چاندی کی انگوٹھی پر لکھیں اور ساتھ رکھیں اس اس مقدس کو یا قدوس کو جو ہے قدوس کو چاندی کے انگوٹھی پر ناس کریں لکھیں اور ساتھ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ کو ہر قسم کے شکو کو شبہات سے پاک کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ کو ہر قسم کے شکو کو شبہات سے پاک کر دے گا اس, اس مقدس کی خصوصیت جو ہے دسواں خصوصیت کتاب یہ بھی کتاب اکثر العوت صفحہ نمبر تین سو پانچ پہ اس اس مقدس کا نقش بھی ہے وہی میں آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا اس کی یعنی عدد وہی جو ایک ہے اس کو چار خانوں میں جو ہے تقسیم کیا ہے چار ادھر بھی ہیں اوپر بھی چارخانے ہیں دائیں بائیں بیچار. اوپر نیچے ہیں دائیں بائیں ہیں اور ہر لائن کے جو عدد ہیں ان کو جمع کریں تو ایک بنتا ہے اوپر سے نیچے جمع کریں دائیں بائیں جمع کریں یا ایک کونے سے دوسرا کونا دوسرے کونے سے پہلے کونے کے اندر اس میں جو چار خانوں میں عادت تھے ان سب کو آپ جمع کریں جس خط کو بھی جس لائن کو بھی جمع کریں تو یہ کل جو 170 ایک سو ستر بنے گا تو اس, اس کے خانہ بنانے میں بہت بڑی ذہانت چاہیے آسانی سے نہیں بنا سکتے ہاں یہ جو ہے اس خانے کو جو ہے وفق بلتے ہیں علم علم جفر کے جو ہے روشنی میں یہ علم ظفر کی فرماتے ہیں خصوصیات میں سے تو اسے اسے مقدس کے نقش یہ میں ہندا کو بھیجوں گا جو کہیں اسے اس نقش کی خصوصیت دیں اسے شرف کے وقت یعنی شرح مشتری کے ستاب یہ جنتری وغیرہ سے پتہ چلتا ہے مشترکہ شرف شرف مشترکہ کی چاند راتوں میں کن دنوں میں مشتری شرف میں ہوتی ہے شرف سے متعلق اس کی روشنی اس کے پہلا مہینے کے پہلے, پہلے پندرہ تاریخ میں شرف ہوتی ہے عام طور پر ستاروں کی جو ہے ہاں جی سورج کی بھی چاند کی بھی پہلے سورج چاند کے خاص پر ٹوٹنے سے پہلے جو حضام اس کو شرف ہوتی ٹوٹنے کے بعد جو ہے پھر وہ شرف ختم ہو جاتی تو شاید ستاروں کو بھی یہی ہو ہاں تو جنتریوں میں لکھا ہوتا ہے مشترک کن دنوں میں شرف میں ہوتی ہے چاند کن دنوں میں شرف میں ہوتی ہے وہ ہم آپ کو مدد ملے وہ سے فائدہ لے لیں تو تو فرماتی ایسے مقدس کے نعشیں ہیں جو کوئی اسے یعنی اس نعش کو شرف مشترک کے وقت جمعہ کی رات کو لکھے شروع جمعہ کی رات کو لکھے اور اپنے ساتھ رکھے کسی بھی کاغذ پر لکھ کر اپنے ساتھ لکھے تو اس کے نفس میں خوشی کے آثار تو اس کے نفس میں خوشی کے آثار اور سبات یعنی مشکلات میں سبات یعنی ثابت قدمی ہوگا اور ثباء محسوس کریں گے اور اپنے دل کو پاک اور نورانی محسوس کریں گے اور محلوق کے نزدیک محبوب ہوں گے اللہ کے محبوب اس سے محبت کریں گے ان کے نزدیک یہ محبوب اور پسندیدہ شاس ہوگا لوگ اس کی تعریف کرنے لگیں گے اور لوگ اس کی تعریف کریں گے اس کی اس نقش کی خصوصیات کہاں ہیں یہ بھی ایک شعر الدعو صفر نمبر تین سو پانچ پہ ہے تو یہ جو ہے تعریباً گیارہ خصوصیات جو ہے ان مختصر کتابوں سے بند آخر کو ملا تھا وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے جو ہے لیکن خلاص بات یہ ہے کہ یہ خصوصیات وفوزات جو کہ ان کتابوں سے نقل کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہے یا علماء اسلام کے دیگر کتابوں میں اس اس مقدس کے خصوصیات بیان ہوئے ہیں جو ہم نے یہاں نہیں لکھا یا لکھا ہے وہ سب ملائیں تو یہ سب جو ہیں یہ کل قطرت من مل باہر ہیں ہاں جی جو خصوصیات رکھیں یہ ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں ہے اور جو خصوصیات ہمارے علم میں نہیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں اور ان اسما کی خصوصیاتیں واقع میں وہ ایک باہر لاسائل ہے ہاں جی لا ساحل سمندر ہے ایسا سمندر جس کا کوئی آخر جو ہے نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں آخر تک کوئی جا نہیں سکتے ہیں تو اس طرح ہے ہاں جی تو چونکہ اللہ تعالیٰ ایک کمال بال میں بتاؤں کمال مطلق ہے کمال مطلق کا کوئی حد و حطود نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے تمام صفات میں اطلاق ہے لا کسی بھی صفات میں جو ہے ہم اس کو حت بندی نہیں کے اتنی صفتیں اتنی خصوصیت ہے اتنی فیض و برکت ہیں اور ان سب کو ہم احاطہ کر کے بول سکیں ہاں جی اور بولیں بس یہی یہ ہے اس کے علاوہ نہیں ہے یہ کوئی نہیں بول سکتا ہے ہاں یہ جی صرف اللہ ہی کو علم ان چیزوں کی کماؤ خوات یا اللہ جن ہستیوں کو آگاہ کرے انبیاء میں سے ہاں جی انبیاء اور رسول میں سے عئیمٰ علیہ السلام میں سے اللہ کی کسی مقرر ولی کو جس کو اللہ جتنا آگاہ کریں گے اتنا جانیں گے باقی جو ہے انسان اپنی طرف سے ان آسما اور حسنہ کی کما کہو ان کے فیوز و برکات اور ان کے خصوصیات جو ہے جاننے سے انسان آجی سے انسان جو ہے بہت تھوڑا جانتے ہیں ایک سمندر باہر حاصل ایک سمندر میں سے ایک قطرہ جان سکتا ہے ان آسما کی فیوز و برکات میں سے خود جنے جن نے بھی جو ہیں ہاں جی اسلامی ان کتابوں سے بن ناکین لکھا یا اسلام کے دیگر کتابوں میں اس اس مقدس کے خصوصیات بیان ہوئے یہ سب کل قطرت من البہر ایک سمندر میں سے قطرہ کے منانے اور لازمہ الحسنیہ کی, کی خصوصیات و فیوزات جو ہے حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے باربا تاکید کہ اللہ ہی جانتا ہے یا جن کو وہ ذات اقدس آغاہ ہر وہ جانتا ہے ورنہ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے آسمال الحسنہ کی خصوصیات لامحدود ہیں اور صرف اللہ جانتا ہے اور بندہ صرف اتنا جانتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ اسے آگاہ کرے تو ازان گرمی سے الحمدللہ جو ہے آسمال حسنہ میں سے چھٹا اسے مقدس یا قدوس اس کے بھی مختصر انداز میں فیض و برکات آپ لوگوں تک پہنچا اور اتنا تو واضح ہے وہ جو بندہ مقدس کو کثرت سے پڑھتے رہیں گے اس کا دل صفحہ ہوگا اس کی نفس شیطانی وساوش سے پاک رہے گا جلا ملے گا صفحہ ملے گا اور شیطان اس کے دل میں زیادہ وسوسہ نہیں ڈال سکے گا اصل چیز یہ ہیں جو ہمیں ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے ہاں یہ باقی فیوضات جو ہے اتنی ہم نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ بہت عام ہے جو شاید اس مقدس کو کثرت سے وہ زبان رکھیں گے تو اور اسے نیت سے رکھیں کہ اللہ مجھے پاکی دے دے ہمیں اس کا معنی تعلق کو بتا دینا قردوس کے معنی کیا ہیں ہر قسم کے ای نقص سے پاک اور طیب ذات برحق وقدوس کہا جاتا ہے جو ہے وہ اللہ ہی کے ذات ہے ہر لحاظ سے پاک و طیب تو اللہ ہی کے ذات ہے ہاں ہر قسم کے عیب و نقص سے ہر قسم کی کمزوریوں سے ہر قسم کی خامیوں سے ہر قسم کی ذوق و نامہ توانی سے جو ان سے متصف متصر ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں اللہ ان تمام نقص اور کمزوریوں سے پاک اور پاکز ہے وہ کمال ملّ ہے ہاں جی وہ کمالم اللّ ہے وہ پاک یہ سے ہاں جی اس کی پاکی کا ہم جیسا غریب کیسے درخت کر سکتے ہیں لہذا اس, اس مقدس کو قصرت سے یا خود دوسو یا خود دو پڑھیں تو انسان کا نفس پاک ہوگا دل صفا ملے گا دل میں نورانیت پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت میں یہ مقدس آسماں میں مدد دے گا تو یہ اصل چیز ہے جو تصف کی بزرگان جس نقطے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ یہ دل کے صفحہ ہیں دل کو پاک رکھیں دل کو صاف رکھیں ہاں نفس کو و گناہوں سے آلودال ہونے نہ دیں طواء الہی اختیار کریں تو یہ ہمیں اس میں یہ جی اس مقدس ہمیں مدد دیتی ہے میرے دو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام عثمان عالم کے اس مقدس سن کی خصوصیات جان کر ہاں اور اس کو ویرد زبان رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے قریب سے قریب تر ہونے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام عثمان عالم کو اللہ توفید آمین ثم